फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा टावला बादذلك faulaikahumul fasiqun फिर इसके बाद जो भी मु मोड़ेगा तो ऐसे लोग ही नाफरमान हैं afa ghayra afa ghayradinillahi yabghuna wa lahu aslama کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے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 ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبی ہے کہ بیستی محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے پھر جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے تو پھر تم اس کے سامنے ف گندگی قبول مطلب قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو اگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر کہ ہر نبی اور ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا کسی اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا پھر یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبوز تھے نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ضروری ہے گو اب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَوْسِرِينَ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اللہ, قوما بعد ان الرسول حق لا القوم اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جب کہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پر حق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان, لعنت اللہ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون <تصفيق> وہ اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی الا الذين تابوا ذلك واصلحوا فان الله غفور مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں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 بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ ہلی من تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئیں یہ آیات نازل ہوئیں بحوال سنن النسائی حدیث نمبر چار ہزار ترہتر و سحیح حبن حبان دسویں جلد حدیث نمبر تین سو انتیس المستر چوتھی جلد حدیث نمبر ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بخز و انعاد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے پھر اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو پھر اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اس بات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ هو الذی يقبل التوبہ عن عباده اور الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبہ عن عباده کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نا مقبول ہے جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے وليست ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ حدیث میں بھی ہے ان اللّہ حق بلوت اب لم دیمہ علمغر بہوالِ مسند احمد دوسری جلد حدیث نمبر 132 و جامع الترمدی حدیث نمبر 3537 و صحیح الجامع صغیر پہلی جلد حدیث نمبر 386 اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر حالت نظر طاری نہ ہو جائے یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہیں آیا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6557 اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز غریب پرور اور غلاموں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چودہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزائن ہوں یا خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا جانا چاہے عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا شفا اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش ہی اسے فائدہ پہنچائے گی اس سے کوئی معاوزہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش ہی اسے فائدہ پہنچائے گی لا بیعون فیہی ولا خلال اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کام آئے گی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لَا تَنَالُوا الْبِرْضَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ و میں شَيْءٍ فَإِنَّ ف اللہ عَلِيمٌ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں کہ اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف البر نیکی اور بھلائی سے مراد یہاں عمل یہاں عمل صالح یا جنت ہے بحوال فتح القدیر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بے روحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور امزادوں میں تقسیم کر دیا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چون الربانی جلد نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک سو اٹھتر اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں مون میں من تبعیض کے لیے ہے یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقے کی جائے یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم تر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کا اجر نہیں ملے گا ان قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال و افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے پھر تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی یا بری چیز اللہ اسے جانتا ہے اس کے مطابق جزا سے نوازے گا پھر یہ اور ماں بعد کی دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل مطلب حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے پھر تم کس طرح مذکورہ دعوے مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو علاوہ از یہ میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں صورت الانعام ایک سو نمبر آیت و نسا ایک سو ساٹھ نمبر آیت اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو رات لاؤ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی بحوال عیسر التفاثیر پھر یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے ما اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اللہ پر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اہل عن من آمن وما تعملون کہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑی رستے پر چلے ٹیڑے رستے پر چلے حالکہ تم خود اس کے سیدھے راہ پر ہونے کے گواہ ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یا <سلام> ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس میں کتال خون ریزی شکار حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو انچاس اور صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو پھر طاقت رکھتے ہوں کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے بحوالِ فتح القدیر یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس عمر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے بحوالِ تفسیر ابن کثیر پھر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے تلمحاً کفر سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے بحوالِ تفسیر ابن کثیر پھر یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے اس کے درائی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتری اور جنہیں تم پڑھتے ہو پھر یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مضمون کوششوں, کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تبدیح کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کے سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہونے کے باوجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ اس کا پس منظر تفسیری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں اس نے ایک نوجوان کی ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ بیعاس کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے چنانچے اس نے ایسا ہی کیا جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ و تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ بعض آ گئے اس پر یہ آیات بھی اور جو آگے آ رہی ہیں وہ بھی نازل ہوئیں بہوالے تفسیر ابن کثیر و فط القدیر وغیرہ پھر اعتصام باللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد والَ علیہ و اجمعین